بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب على خاتم صلاحت وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصحبه صحب اجمََین يا ارحم الرحمین السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ اس آڈیو کتاب میں تصوف روحانیت اور علم احسان کی ایک عظیم کتاب مکتوبات صدی جو کہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے اس کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے کتاب مکتوبات صدی ایک سو خطوط کا مجموعہ ہے جو کہ برے صغیر پاک و ہند کے معروف بزرگ ولی اللہ اور عالم شیخ احمد یاہیا منیری رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے جس میں انہوں نے خطوط کے ذریعے اپنے ایک مرید و شاگرد قاضی شمس الدین جو کہ ایک دور دراز علاقے میں مقیم تھے ان کی روحانی تربیت فرمائی ہے اور اس میں جو تربیتی اصول و تعلیمات تحریر فرمائی ہیں وہ آج بھی سب لوگوں کے لیے راہ ہدایت و معرفت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں مکتوبات صدی میں تصوف کے تمام اہم مسائل زیر بحث لائے گئے ہیں اور مکتوب علیہ کی سمجھ کے مطابق دلائل و امثال سے بہت محققانہ پر اثر اور خوبصورت انداز میں سمجھائے گئے ہیں شیخ احمد یاہیہ منیری رحمۃ اللہ علیہ سن 661 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 782 ہجری میں انتقال ہوا آپ کی پیدائش بمقام منیر ضلع پٹنہ ریاست بہار میں ہوئی اس آڈیو کتاب کے لیے مکتوبات صدی کا جو ایڈیشن استعمال کیا گیا ہے یہ اگست 1993 عیسوی میں مکتبہ شرف خانقاہ معظم بہار بھارت نے شائع کیا ہے اس آڈیو کتاب کے آغاز سے پہلے کتاب اور مصنف رحمت اللہ علیہ کا مفصل تعارف پیش کیا جا رہا ہے تو اب کتاب مکتوبات صدی کا آغاز کرتے ہیں